اللہ عم صلی محمد محمد کما صلی تعلیٰ ابروہی موالا علی بروہی محمی دم مجید اللہ بارک محمد والا علی محمد کم ابارک تعلیٰ كما موالا علی بروحی م ان کحمی دم مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمین الحمدللہ آج 30 اکتوبر دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 132 تھرٹی ٹو منعقید ہونے جاری ہے انشاءاللہ آج سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے امید ہے آج انشاءاللہ ہماری سورت الفال مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورت ال انفال کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کے اوپر اعودہ شعیط بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و این یو ری دو اور اے نبی اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا فَإنَّ حَسْبَكَ <اللَّه> تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے آپ کا کارساز ہے بل مومنین وہی اللہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے اپنی طرف سے مدد فرما کر اور مومنین کے ذریعے ظاہری اس باب میں ظاہر صحابہ کرام اہل بیت آپ کے ساتھ اٹیچ تھے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بغیر بھی اپنی توحید کا غلبہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اہل ایمان کے ذریعے قربانیاں دلواتا ہے تاکہ جنت کی ابدی نعمتوں کا انہیں حقدار کرے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں چاہے منافقین چاہے آپ کے مخالفین تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو جانسار ساتھی بھی دیے یعنی موڈزانہ طور پر بھی آپ کی مدد فرمائی گئی آپ علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی پھر خار سور کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے نبی علیہ السلام کو نکالا وہ خالصتا اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی اور پھر نبی الاسلام کے جو جانسار ساتھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے انہوں نے اپنی جان کی بھی پروانی کی مال بھی رسول اللہ کے قدموں پر لٹایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سارے کے سارے جو اہل ایمان آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں تو اللہ تعالی اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے ان ساتھیوں کے ذریعے اس کی کنٹینیوشن آگے چل رہی ہے آیت نمبر 63 میں وہ اللہ بین قلوب اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی یعنی وہ عرب کے جنگجو لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبائل کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور نسلوں تک ان کی یہ دشمنی جاتی تھی نسل در نسل لوگ قتل ہوتے تھے اب اسلام کی برکت سے وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا الٹا ان دشمنوں کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے اب تیار ہو جانا اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس دین کی سربرندی کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا کہ اسلام وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان میں یونٹی پیدا کر دی ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت تھی اس کو محبت میں بدل دیا لو الفقتا فل دی جمیا اور اگر اے نبی تم زمین میں جتنا مال ہے یہ خرچ کر دیتے ماں الفت بئی ہم تب بھی ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے پیسہ خرچ کے بھی وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی ان دشمنوں کے درمیان جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی برکت سے آپس میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی ولا اللہ اللہ ہوں بلکہ یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی محبت پیدا کر دی انحو عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے نبی الاسلام اور ان کے ساتھی تو بڑے جانسار تھے ان کی تو مثال یعنی انسانیت کو ناز ہے ایسے لوگوں کے اوپر آج بھی آپ حق کے لیے آواز بلند کریں تو اللہ تعالی نے اس دنیا کو نیک روحوں سے خالی نہیں چھوڑا ہوا ہر زمانے میں جانصار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت میں ان مجاہدین کے ساتھ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہو لیکن انہیں بات جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنا تن من دھن اس کاج کے لیے لوٹا دیتے ہیں اور یہ اللہ کی نسبت اتنی مضبوط ہے کہ پھر انسان اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتا جن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے جن کے ساتھ محبت آپ نے ارن نہیں کی ہوتی بلکہ آپ کی نیچر اور جبلت کے اندر ہوتی ہے یعنی کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یا باپ کے لیے جو محبت ہے یہ محنت سے حاصل نہیں کی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں ڈال دی ہے اسی طریقے سے کسی ماں کے دل میں اس کی اولاد کے لیے محبت یہ اس نے ارن نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے یہ اس کی انسٹنکٹ ہے لیکن وہی ماں باپ وہی اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہو اللہ کی باغی ہو تو وہی محبت کرنے والے لوگ جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ اس دا ٹاپ پرارٹی دیکھتے ہیں بالکل اس طریقے سے وہ عرب کے قبائل جنہوں نے پوری زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی ہوئی تھی نفرتیں تھیں جب اسلام قبول کیا تو ان کی قاز ایک ہو گئی اللہ کی رضا تو انہوں نے اپنی وہ دشمنیاں بھی بلا دی اور نبی الاسلام کے مبارک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن بھی ان کو دے دیا ان کی اپنی زبان کے اندر پھر اس جونٹی کی برکت سے قرآن کی برکت سے اور ایک اچھے لیڈر کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالی نے دنیا کا امام بنا دیا تو یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالی کی خاص کرم نوازی ہے جس کا اللہ تعالیٰ احسان نبی الاسلام کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خراط کر دیتے نا تمہیں جانسار ساتھی نہ ملتے یہ اسلام کی برکت اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایک جذباتی چیز ہے ورنہ مجھے بتائیں یہاں تو لوگ کسی کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہیں جذبات کی بنیاد پہ کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے حسن کی وجہ سے کسی کے اخلاقیات کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں نبی اسلام کے اندر موجود تھیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پوری زندگی نبی اسلام کے دشمن رہے اور انہوں نے دشمنی آخری درجے تک نبھائی اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تو اگر شکل سے ہی کو اٹریکٹ ہو جاتا اخلاق سے ہی کو اٹریکٹ ہو جاتا تو ابو جھال بھی کلمہ پڑھ لیتا ابو لاہ بھی کلمہ پڑھ لیتا اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا کئی کئی سال دشمنی کے انہوں نے بھی تو نبھائے ہیں یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت وہ کسی اور شخصیت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے یعنی خالد انیس سال تک کافر رہے ہیں شخصیت تو وہی تھی بس جب اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو وہی شخصیت سب سے محبوب بن گئی ان کے لیے جو مسلم میں حضرت امر بن آس کی حدیث ہے بڑی رکت انگیز کتاب الیمان چیپٹر میں جب وہ اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے تین ادوار بتاتے ہیں اس پہ آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں ابر بناس کی موت اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے پہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر مجھے کسی شخص سے اس پلانٹ ارتھ پہ نفرت نہیں تھی اور اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا اور میری یہ خواہش تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا یعنی انہوں نے اپنے اس فضل کو اللہ کی طرف منسوخ کیا اور پھر نبی اسلام کی شخصیت میرے لیے اتنی محبوب ہو گئی کہ میں نے پوری زندگی کبھی نظر بھار کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا اور اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میں نبی اسلام کے چہرہ مبارک کے خد و خال تم سے بیان کروں تو نہیں کر سکتا میں نے آپ کے چہرے کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھار کے حضور کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا یعنی بالکل 180 ڈگری اور اسی حالت میں میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا اور پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جس میں مجھ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے درگزر کرے اور جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کر جانا نہ آگ لے کر جانا اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا اور اتنی دیر قبر پہ بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی آلموسٹ ڈھائی تین گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں یہ صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے تو اس میں یہ بھی الفاظ ہے امر بناس کہتے ہیں کہ جب السلام پہ ایمان لانے کے لیے میں پیش ہوا تو حضور نے اپنا دایا ہاتھ آگے بڑھایا ظاہر اس وقت قبائلی سسٹم تھا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جاتی تھی تو میں نے بھی حضور کی طرف اپنا دایا ہاتھ کیا اور جب قریب پہنچا تو میں نے کھینچ لیا تو حضور نے کہا امر یہ کیا یارس اللہ مجھے پہلے گارنٹی دے کہ میرے پرانے سارے گناہ معاف جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تو نبی السلام نے کہا کہ امر تجھے نہیں پتا کہ حجے مبرور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت لانا پچھلے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایمان لے کر آنا اگلے جتنے گناہ ہو چکے ان کو معاف کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں حضور نے جب گارنٹی دی مجھے تو پھر میں نے نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو یہ دیس مجھے اس لیے یاد آئی کہ دیکھیں کہ زندگی کا ایک پیریڈ ہے جو دشمنی میں ہے انیس سال کی دشمنی ہے ایک دن دونوں مسلمان ہوئے ہیں. خالد بن ولید اور امروناس یہ بڑے جگری یار بھی تھے ایک بیسٹ پلانر بن وناس اور ایک بیسٹ جنگجو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنام علیہ السلام اور جب ایمان قبول کیا تو نبی الاسلام سب سے بڑھ کر ہوگئے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے محبت ڈالی ہے ان کے دل میں اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے یا اوہن نبی اے اللہ کے نبی حسب اللہ اللہ آپ کو کافی ہے مِنَ اور جو آپ کی اتباہ کرنے والے مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے ایک معنی یہ ہے اس کا کہ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کریں جو سوریہ عمران میں ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پکارا حسب اللہ ہوا نیام الوکل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی وہ بہتر کارساز ہے اور سی بخاری میں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے یہی پڑا تھا حسب اللہ ہوم الوکیل اور پھر ابن بات ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسب اللہ ہوا نیام الوکیل یہ صحیح بخاری میں فور فائیو سکس تھری نمبر حدیث ہے ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے جو کارڈ ہے اس کے اوپر بھی ڈالی ہوئی یہ حدیث نبی اسلام کا یعنی یہ ایک وظیفہ تھا تو اللہ بہتر کار ساز ہے اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے بھی جو اہل ایمان ہے یہ بھی مانا درست ہے اور یہ مانا بھی درست ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ کے جانسار ساتھی ہیں نا وہ آپ کے لیے کافی ہیں آپ کے ساتھ اگر منافقین دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین ہیں تو اللہ نے آپ کو جانسار ساتھی بھی تو دیے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیں یہ بیک وقت دونوں مانے درست ہے کیونکہ یہ آیات کے اندر بیٹھ رہے ہیں آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی نبی اے نبی ہر علی القتال اہل ایمان کو ابھارے قتال پر اب ظاہر مشکل دور شروع ہو گیا پہلے تو صرف تحجد نمازیں قرآن سننا سنانا رات کا قیام تھا اب دن کا قیام شروع ہوا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ مدنی زندگی تو نبی الاسلام کی ایک دن بھی سکون سے نہیں گزری ہر وقت تکلیف مکہ میں تو بنو ہاشم ظاہر ایک علی خاندان تھا پھر اس کی سرپرستی جو ہے نبی السلام کو حاصل تھی پہلے ابو طالب اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نبی السلام کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے یہ آپ کو مکے میں جتنا ملتا ہے نا کہ مسلمانوں پہ تکلیفیں آئیں یہ سارے غلاموں پہ اور غریب لوگوں پہ آتی تھی ہاں جو بڑے قبیلوں کے لوگ تھے ان پہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں ادر قبائلی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ ان کے لیے پہلے قبیلہ ہوتا تھا بعد میں دین ہوتا تھا اس لیے نبی اسلام کی پشت پہ کھڑے رہے بیعت اقبا ثانیہ ہوئی ہے جس کے اگینسٹ نبی اسلام کو ہینڈ اوور کیا گیا انسار مدینہ کو تو اس میں حضرت عباس بن عبد المتلب جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنے آیا اس وقت انہوں نے اسلام کو بول نہیں کیا تھا اور انہوں نے کتنی گارنٹی لی تھی انسار مدینہ سے کہ اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو میں اپنے بتیجے کو بھیجوں گا اور یہ بھی چونکہ یہ جانا چاہتے ہیں اس لیے میں بھیج رہا ہوں ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے ٹھیک ہے وہ قبائلی سسٹم تو تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل وقت مدینے میں اس حوالے سے شروع ہوا کہ اب جنگوں کا دور شروع ہو گیا دشمنی ظاہر ہے کہ اب میدان جنگ میں ظاہر ہے میدان جنگ میں پھر جان جانے کا بھی خدشہ ساتھی بھی فوت ہو جائیں تو سمجھ لے آپ کے گھر ہی قسم کی میت پڑ گئی ظاہر ہے کہ لواحقین ہے پیچھے حزب عہد میں مدینے کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس میں کوئی میت نہ گئی ہو تو آپ کو تو وہ میتیں نظر آ رہی ہیں لیکن جو ٹیم لیڈر ہے اس کی تکلیف کا کون اندازہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو ساری کمبائنڈ ہو کہ نویلا اسلام کے سینے پہ اس چیز کا زخم تھا نا غم تھا پھر آپ کے اپنے قریبی حضرت حفظہ بھی شہید ہو گئے رضائی بھائی بھی لگتے تھے اور رشتے میں چچا بھی لگتے تھے تو نبیل اسلام کے لیے تو تکلیف تھی تو خیر یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے غزب بدر کے حوالے سے ابھی تو باقی کتنی اور جنگیں آنے والی تھیں تو آپ اہل ایمان کو ابھارے کتال کے اوپر این منکم من صابرون اشرون سابئین اگر آپ کے پاس بیس آدمی ہوئے نا جو صبر کرنے والے ہو یعنی پکے ٹھکے قسم کے مومن ہو تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے بیس دو سو پر یعنی ٹین ٹائمز ایک مسلمان دس کے اوپر بھاری کم ملکم می اتوئی اغلیب من لدین کا فرو اور اگر سو آدمی آپ کے ساتھ ہوئے صبر کرنے والے جانسار تو ہزار کے اوپر غالب آئیں گے یعنی ایک اور دس کی نسبت ہوگی ایک مسلمان کا روب دس کافروں کے اوپر ہوگا یہ اللہ تعالی نے نبی الاسلام کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا قوم اللہ یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا یہ بے سمجھ لوگ ہیں اور زیادہ بے سمجھ لوگ ہیں ان کی موٹیویشن کا لیول وہ ہی نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہے وہ زیادہ تر قبائلی تعصب میں لڑ رہے ہوں گے نا دشمنی نمانے کے لیے لڑ رہے ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ جو میں نے بندے اٹیچ کیے نا وہ تو اپنی موت کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں لہذا ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا لڑنے کے لیے وہ بہت بڑا ہے ایس کمپیئر ٹو آپ کے مخالفین کا لیکن یہ بات ہو رہی ہے کامل الایمان مومنین کے بارے میں جنہوں نے مکے میں تکلیف اٹھائی بھی تھی یا مدینہ میں بھی شروع میں ایمان لے آئے تھے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی جو انصار مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے جو بعد میں نیو مسلم ہے ابھی ان کی تربیت ویسی نہیں تھی تو ان کا ایمان تو اس لیول پہ نہیں تھا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الان اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملے میں اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے خفف اللہ کم اس میں تخفیف کی ہے وعلیم ان فیکم بعفا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچا ہے کہ تمہارے اندر ضوف ہے یعنی ماض اللہ یہ نہیں ہے کہ جو سینئر مسلمان ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے نہیں اوورال ریشو پروپورشن گر گیا وہ تو ایک سو پچیس بندے ہجرت کر کے آئے تھے نا اتنے انسار مدینہ یا تھوڑے سے اس سے زیادہ تھے نا باقی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر اوورال آل ایک ہزار بندہ مسلمان ہے اس میں جو سینئر ہیں وہ تو دو ڈھائی سو لوگ ہیں تو ریشو پروپورشن تو گر گیا ہاں وہ ڈھائی تو ڈھائی پہ غالب ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو باقی کے ساتھ سو ہیں ان کا لیول وہ نہیں ہے کم من کم می اتن سا اگر تم میں صبر کرنے والے سو آدمی ہوئے یغلیب می ات تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے یعنی وہ ایک دس کی نسبت گر کے ایک دو پہ رہ گئی ہے آپ کو اشیر ہی سنا رہے ہیں آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا سرکار یہ آگ نے جو اندازے گلستان پیدا جس زمانے میں کرنا تھا اس زمانے میں ہی یہ ایک دس کی نسبت ایک دو پہ آ گئی ہے کے وقت کی بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں بعد کی تو آپ چھوڑ دیں تو یہ نگاہیں مار کے کہاں سے جنگیں کسی نے جیتنی تھی میرے بھائی اللہ سے ڈر جائیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے دنیا کو اللہ نے بقدرِ ایفرٹ چھوڑا ہوا وہ کم الفغب الفین اللہ ہاں تمہارے پاس اگر ہزار لوگ ہوئے نا صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے دو ہزار پر واللہ اللہ محسابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا اب یہ جو کنسیکٹو دو آیات گزری ہیں نا سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس اس میں بھی وہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ آ گیا اکثر آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا تو مولوی ایک نئی گیم کھول دیتا ہے جی پتہ نہیں کون سی ناسک ہے کون سی منسوخ ہے ان سے پوچھیں کہ تو داخر ہے چلو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں پتا ویسے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہی فر, فر بتا دیں گے مشکل پانچ آیات ایسی ہیں قرآن کی جو منسوخ ہیں یعنی جن کا حکم آج کی ڈیٹ میں باقی نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی ناسک آیات قرآن کے اندر موجود ہے اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے یا کسی کے عقیدے میں کوئی فرق پڑ جائے مثلا پہلے آیا تھا سورت البقرہ میں کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وصیت لکھوا دے پھر سورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین نازل فرما دیے کہ اس ریشو پروپورشن سے وراثت تقسیم ہوگی اب مجھے بتائیں اس ناسو کو منسوخ سے عام بندے کو کیا فرق پڑا کہ وہ ایک پینے ڈال کے بیٹھ رہے منو کے پتہ کیڑی ناسک ہے کیڑی منسوخ ہے بھئی آپ کو جتنی پتہ ہے نا آپ اس کے اوپر عمل کریں اس کے مطابق عقیدہ رکھیں اسی طریقے سے پہلے حکم یہ تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے گھر میں ہی رہنے دو باہر نہ نکالو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکالے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور ان کے اندر اس کے لیے راہ نکال دی کہ جو زانی ہے اس کی سزا کیا اسی طریقے سے یہ بھی ایک موقع ہے پرانے حکیم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ریشو پروپورشن بتائی تھی ایک اور دس کی اور بعد میں وہ ایک اور دو کے اوپر رہ گئی۔ اب تو خیر سے بھی نیچے آ چکی ہوگی شاید الٹ ہی نہ ہوگی ہو کیونکہ اہل ایمان بھی منافقین ہی تقریباً ہو چکے ہیں صرف کلما کوئی مسلمان ہے اسی طریقے سے پارا نمبر اٹھائیس میں چل کے آئے گا کہ حکم نازل ہوا کہ نبی اسلام سے کوششن کوئی کرنا ہے تو پہلے صدقہ کرو پھر آپ سے سوال پوچھو کیونکہ نبی اسلام کو تکلیف دیتے تھے ہر کوئی بندہ جو ہے اللہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا میرا بھی ایک مسئلہ دس دو اب ظاہر ہے نبی اسلام ڈسٹرب ہو رہے تھے اس کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلے صدقہ کرو ایک کوشچن کے لیے اتنا صدقہ و خیرات کرو پھر تم سوال کرو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی اٹھا لیا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ان کو سمجھ آ ہے یہ وہ ناسو منسوخ ہے جس کو یہ لے کے تو اتنی بڑی ایک مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آر جی غذبۂ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جو نبی الاسلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے ڈسین کیا اگرچہ اس میں حضرت عمر کی رائے ذرا ڈفرینٹ تھی وہ تھوڑے ہارڈ لائنر تھے باقی تو نبی الاسلام کی تو طبیعت آپ کو پتا نرم تھی نبی الاسلام نے ایک اجتہاد کیا جس کو اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا اور اس کے اوپر گرفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اجتہاد پہ ہی بات چھوٹی ہوئی تھی جو چیز اجتہاد کے اوپر ہو تو نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے لیکن اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا اور انبیاء کی یہی خوبی ہے وہ معصوم اس لیے کہ اگر ان سے کہیں پر کوئی اجتہادی خطا جو گنا نہیں ہوتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ریمیڈی کر دیتا ہے ماں کا لی نبی یقون الحسر <أَصْرًا> کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے حتہ یوتھ خینا یہاں تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے یعنی عرب کی سرزمین میں سور قتال جسے سوریہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو اور اس جنگ کے نتیجہ میں تمہارے پاس قیدی آئے تو پھر تمہاری مرضی ہے چاہے تو انہیں قید رکھو خواہ فدیہ لے کر چھوڑ دو اور صورت البقرہ میں یہ آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ تم نے اس قتال کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ فتنہ ایڈریس ہو جائے اب یہ دو طرح کی آیات موجود تھیں اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کے طور پر معاملہ رکھا تھا نبی الاسلام نے غزوہ بدر میں یہ ابزرو کیا کہ ستر سردار ان کے قتل ہو گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو پھر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا جن کے پاس فدیہ نہیں تھا مسند آمد میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اس کے عوض انہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن وہ چھوٹ کے پھر عہد میں آنے والے تھے ظاہر علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں ابھی تو فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا نبی السلام نے سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس سے اجتہاد کیا تھا اور یہ سمجھ لیا کہ فتنہ ڈریس ہو گیا حالانکہ فتنہ ڈریس نہیں ہوا تھا وہ بیٹل آف بدر تو ختم ہوئی تھی لیکن وار آف بدر تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی وار تو وہ مسلسل چلی ہے فتح مکہ تک بلکہ غزب ہنائن تک بیٹل فیلڈز مختلف ہوئی بدر ہوئی عہد ہوئی خندق ہوئی اور پھر فتح مکہ اور پھر غزب ہنائن یہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز تھیں لیکن جنگ مسلسل جاری تھی حالت ہے جنگ میں تو تھے اسی لیے کہا گیا سفر میں ہو تو نماز میں بھی تخفیف کرو گے اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھو حالانکہ وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی گوریلا وار کر کے کسی کو اس طریقے سے شہید نہ کر دے تو مسلسل وہ جنگی کیفیت تھی اگرچہ اس میں بیٹل فیلڈز جو ہے وہ دو اجری کے اندر بدر ہوئی ہے تین میں عہد ہوئی ہے پانچ کے اندر خندک ہوئی ہے اور چھ میں سلاح ادیبیا ہوگی سات میں غزبۂ خیبر اور آٹھ میں فتح مکہ اور آٹھ ہی میں غزہ ہنئن بھی ہوئی اور نو میں غزہ تبوک وہ تو رومن پیر کے خلاف تھی تو نبی الاسلام نے اجتہاد یہ کیا کہ ٹھیک ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اجتہاد پسند نہیں ہے اس کی ریمیڈی فرما دی تو ریدو نا دنیا کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو واللہ اللہ یرید جبکہ اللہ نے تو آپ کے لیے آخرت کا سامان رکھا ہے اہل ایمان کے لئے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من الله سبق اگر کتاب اللہ میں پہلے یہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا کون سا سورہ محمد سورہ قتال والا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا۔ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تو یہ جو فدیہ لے کر اپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا عذاب دیا جاتا تم لوگوں کو اس عمل کے سبب کے یہ اتنی بڑی نافرمانی ہوئی ہے لیکن اس کو اجتہادی خطا کے طور پر ایکسپٹ کر لیا گیا اور یہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی ترجمے میں لکھا ہے اجتہادی خطا اور یہاں تو یہ بزرگوں کی خطا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے انبیاء کرام کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امبیا سے لغزش یا اجتہادی خطا نہیں ہوگی معصوم یہ کہ اگر بحثیت انسان وہ کبھی اجتہادی خطا کر بیٹھے گناہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نبی کے سارے احکامات اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں لیکن نبی کے بعد امت کی دعوی نہیں کر سکتی سوائے ایک مسئلے کے اجماع امت ہو جائے اس پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوگا وہ المستر میں حدیث ہے اور الموجم الکبی تبرانی میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے باقی کوئی حکمران فیصلہ کرے چند لوگ مل کے فیصلہ کریں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی کے ذریعے تو تائید حاصل نہیں ہو رہی تو یہ اس اشتہادی خطا کی ریمیڈی کر دی گی کہ آندہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا اب اس جنگ کو آگے لے کے چلنا ہے مما حَلَالًا ہاں اب جو غنیمت کا مال تم نے لے لیا ہے اس میں اور اس طریقے سے قیدی چھوڑ کر جو فدیہ لیا ہے وہ حلال ہے یہ نہیں ہے کہ اب مطلب وہ حرام ہو گئے اب اللہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی معاملے میں اپنا حکم اٹھا لے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے اب وہ جو تم نے فدیہ بھی لیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم حدیث ہے جو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تین موقعوں پر اپنے رب کی موافقت کی ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں اور اسی طریقے سے امہات المومن کے پردے کے معاملے میں مشورہ دیا تھا اور تحویل قبلہ کے حوالے سے جو مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے تاکہ دوسرے قبلے کی طرف رخ نہ ہو کیونکہ نبی اسلام مستجاب پہ کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ تحویل قبلہ ہو چکی ہے مستجاب وہ دیوار ہے جو حتیم کی اپوزٹ سائیڈ پہ اگر وہاں پہ امام کھڑا ہو تو دونوں قبلوں کی طرف ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو مکمل طور پہ انشور کرنا ہے تو وہ جگہ پھر چھوڑنی پڑے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے ود تقید ام مقامی ابراہیم مصلح جہاں ابراہیم الاسلام کی وہ نشانی ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہو اب نبی اسلام پھر وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر تو ظاہر ہے کہ وہ قبلا اول آپ کی رائٹ سائیڈ پہ آ گیا تو یہ تین مواقع تھے اور مصنفی میں ایک چوتھا موقع یہ غزوہ بدر کے قیدیوں اور تحویل قبلہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منافقین کے جنازے کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت مشورہ دیا اور بعد میں پھر آیات بھی نازل ہوئی کہ آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا اور اس پہ حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی یعنی میرے دل میں جو خیال آیا یا جو میں نے ایک مشورہ دیا وہ اللہ تعالی نے اس مشورے کو پسند فرما لیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکم نازل ہو گیا اور یہ عزت عمر کے علاوہ بھی اور لوگوں سے ہوا ہے جو ابودھ میں کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان جو ہے وہ سنوائی گئی تھی اور ابھی صحابہ اکرام اور نبی اسلام کا مشورہ جاری تھا کہ ہم نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلائیں کسی نے کہا کہ کوئی بیل بجائی جائے کسی نے کہا اناؤسمنٹ کی جائے تو ایک صحابی نے کہا اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوں یوں الفاظ ہے اس میں تو نبی اسلام نے اس خواب کو انڈورس کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے یعنی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کئی صحابہ کو خواب آئے اور نبی الاسلام نے ان کی تعبیر بیان کی ہے اور اس میں سے پھر وہ اس طریقے سے رزلٹ بھی نکلے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو اللہ طرف ہمارا کہ اب وہ حلال ہے تمہارے لیے مال و تق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ وفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم قل بمن في ايديكم من الاسرى آپ کے پاس جو قیدی ہو کر آئے ہیں نا لوگ ان سے فرما دیجئے ان یا علم الله في قلوبكم خيرا اگر واقعی تمہارے اندر اللہ تعالی نے کوئی خیر کی رتتی پائی نا کہ تم مخلص ہو بات سمجھ نہیں ائی اب حضور کی صحبت اختیار کرو گے ہو سکتا ہے بات سمجھ ا جائے یتکم خيرا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو اللہ تعالی نے تم سے لے لیا ہے وہ اکفی الحق اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ اللہ رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ظاہر ہے کہ ایک آزادی کی نعمت تو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی نا کہ وہ قید میں آ گئے اب کہ یہ ایسے غریب بھی تھے ان کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا اور نہ وہ خود پڑھے لکھے تھے کہ وہ یعنی کسی کو پڑھا کے تو اس کے بس اپنی ازادی کا پروانہ حاصل کر لیتے تو یہ تیسری قیدہ گری تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رہی میں ان کا بھی خیال ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ فمارا کہ ٹھیک ہے کوئی پیسے دے کے جان چھڑا گیا اپنی کوئی انسار مدینہ کو تعلیم دے کے جان چھڑا گیا غریب غربے جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر بھی کوئی خیر ہوئی تو ٹینشن نہ لینا یہ اللہ نے جو وقتی نعمت تم سے چھینی ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نہیں تمہیں ایمان کی دولت دے دے گا پھر ایمان کی دولت کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے رومنز اور پرشین کے خزانے دیے ہیں صحابہ اکرام کو مطلب وہ تو آپ سمجھیں کہ آسمان سے ایک سمجھ لیں سونے کی بارش ہوگی ان کے اوپر کدھر وہ غریب لوگ جن کی گزر بسر جو ہے وہ کھجوروں کے اوپر ہوتی تھی اور کہاں وہ پھر دنیا کے امام بن گئے واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ای یوری دیا تک اور اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ دھوکا کرے فقد خان من قبل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پہلے اللہ کے ساتھ بھی تو انہوں نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ کیا خیانت کی ہے انہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا ان کے لیے نبی رسلام کی مبارک زندگی ان کے سامنے ایک عملی نمونہ تھی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ انکار کرتے جبکہ یہ صادق اور رمین بھی کہتے تھے اور اسی سچے شخص سے جب اللہ کی توحید سنیے اس کے دشمن بن گئے تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے نا من ہو تو دیکھو اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا یعنی اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر یہ آپ کے ساتھ دونمری کریں گے نا تو دوبارہ آپ کے قابو آ جائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ کھڑا ہوا ہے اگر یہ آج دھوکہ دے کے چھوٹ بھی گئے تو دوبارہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے آپ بے فکر ہیں اللہ علیم ان حکیم اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے ان الدین وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ ہاجرو اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی وہ جاہدو بھی اموال و انفسم فی سب اللہ اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بڑا مشکل کام ہے سرکار جہاد کے لیے چندے اکٹھے کر کے لوگوں سے لوگوں کے بچوں کو بھیجنا یہ تو بہت آسان کام ہے اپنے مال کے ذریعے خود اپنے بچوں کو اور خود جانا یہ صحابہ کرام کی ہی خاصا تھا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اچھا آپ کو تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انجوائمنٹ ہے کہ ایک شہر سے دوسرے میں شفٹ ہو گیا سرکار یہ ہجرت کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا تھا یہ ذرا سلاف زدگان سے پوچھے کروڑ پتی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے کاروبار ختم مکان گر گئے زیرو پہ آ گئے انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا جو کل تک سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو دیتے تھے آج بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا دیکھیں نا اللہ تعالی کی طرف سے ایک ازمائش ان کے اوپر آ گئی تو یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے یہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے تھے ان کی سارے کے سارا متا مال وہیں رہ گیا مکان تھا جانور تھے بڑی مشکل سے جان بچا کے یہ نکلے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں مال لانے کے بعد ہجرت کی بالکل کنگال ہو گئے اس لیے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ مواقع کروائی تھی ایک انسار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا تاکہ چلیں آپس میں مل جل کے ان کے لیے غم کو جھیلنا آسان ہو جائے گا تو اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اور ولدینہ آؤ و نسرو اور وہ لوگ جنہوں نے آؤ بھگت کی ان کی انہیں اپنے پاس پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انسار مدینہ اب اس آئے سے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر آ رہا ہے یعنی مہاجرین جو مکے کے لوگ اور انصار جنہوں نے رسیو کیا اولا او باد یہ باس باس کے دوست ہیں یعنی دوستی یہ ہے دیکھیں عرب کے قبائلی سسٹم میں جہاں پہ لوگ اتنے مضبوط قبائلی سسٹم میں بندے ہوئے تھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بدلے کے لیے مرنے مارنے کے انہی رشتہ داروں کو چھوڑ کر اب ان لوگوں کے پاس آ ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کی برکت سے ان کو ایک کر دیا انصار اور مدینہ کو آپ دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے کاروبار آدھا کر لیا مکان آدھے, آدھے کر لیا یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت کوٹیاں تھیں ان کے پاس یا بالکل چھوٹی چھوٹے ان کے ایون اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں ایک بیوی بھی کہا کہ دونوں میں سے ایک پسند کر لو چھوڑ دیتا ہوں تمہارے لیے دیکھیں کس لیول کی قربانی ہے یہ میں کہتا ہوں نہیں کہ سوچنا آسان ہے یا تو لوگ اپنی جیب سے کسی کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگر فالتو بھی رکھا ہوا کنجوسی کر جاتے ہیں اور جو پہلے ہی کنگال ہوں مشکل سے دو وقت کی روٹی کھا رہے ہوں وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ چیز اب آلموسٹ مسلمانوں سے ناپید ہو چکی ہے باقی ساری سنتوں میں عمل ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں ہر سنت میں عمل ہو رہا ہے یہ سنت نہیں ہے یہ جب برما کا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یار کیا پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو انسار مدینہ بن جائے کیا ہماری حکومت جو رونا پیٹنا ڈال رہی ہے اور وہ آپ کو پتا ہے تین تین نسلوں سے وہ کشتوں میں رہ رہے ہیں سمندروں کے اندر ان کے پاس نیچرلٹی نہیں ہے زمین نہیں ہے کشتوں میں ہی رہتے ہیں اسی میں ہی مٹی اوپر ڈالی ہوئی ہے کھاتے ہیں اگاتے ہیں اپنی. کیا ان کی گسر بسر ہے دو وقت کی روٹی ان کے لیے بس پوری زندگی کی جد و جہد ان کی یہ ہے کوئی فیسلٹی نہیں کوئی بجلی نہیں کوئی پنکھا نہیں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں کوئی فروٹ نہیں بس دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں ان کی شکلیں بتا تو کیا مسلمان یہ قربانی نہیں کر سکتے کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے آپ صرف سعودیہ کو دیکھ لیں پاکستان سے آلموسٹ تین گنا ان کا آپ سمجھ لیں ایریا بنتا ہے اور آبادی ان کی بمشکل تین تین کروڑ تک ہے ہماری بائیس کروڑ ہے اور ہم بھی نہ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارا بلوچستان سارا خالی پڑا ہوا ہے تو کیا یہاں پہ جگہ نہیں ان کو دی جا سکتی تھی کیا فرق پڑتا ہے اور میرے بھائی یہاں تو کراچی میں بےچارے ابھی تک وہ بنگلہ دیش کے لوگ برما کے لوگ ان کو ابھی تک نیشنلٹی ملی ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا ان کے پاس آئیڈینٹ کارڈ نہیں اور کئی کی نسلوں سے بےچارے ادھر رہ رہے ہیں یعنی یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے یعنی اب تو ان کی ساری کی ساری ایفیشن یہاں پہ ہیں ان کے باپ داداوں کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں قبرستان یہاں پہ ہیں ان کو نیشنلٹی دینے سے ہمیں کون سی ہم چیز بن رہے بل ان بچاروں نے کہاں واپس پیچھے چلے جانا ہے ادھر تو ان کو قبولی کوئی کرنے کے لیے دیار نہیں وہ پاکستان نہیں ہے لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی آج تیار نہیں ہے اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ولم لم لیکن ہجرت نہیں کی مالک وَلَا من ولایتہم من شی ہتھا یو ان کا تمہارے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں یہ ہجرت تھی فرض صورت النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق سمجھا جائے گا چاہے وہ کلمہ گو بھی ہو کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے اب دعوت لانچ کرنی ہے اب وقت قیام ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالی مارا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے نا تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی دلی رشتہ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہجرت کرے انسطل سرو کم فدین <الدِّين> ہاں دین کے معاملے میں اگر وہ تم سے کوئی مدد طلب کرے فعل کم و تو پھر تم ان کی مدد ضرور کرو الہ ہاں مگر الا قومی <مِثَاق> اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جائے جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہے پھر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اگر یو این او کی ایک پالیسی کے تحت ملکوں کی باؤنڈریز میں ہم قوانین کے اندر جھگڑے ہوئے اور کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کریں کیونکہ اوپر سے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹ کی ہے یہ یہ سبوت اس کا یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا میساک ہو جائے نا وہ قوم اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے تو پھر تم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا اس قوم کے اگینسٹ اللہ یہ وہ پہلے صورت الانفال میں گزر چکے کہ تم نے عہد ان کی طرف پھینک دینا ہے اور مثاق کو توڑ دینا ظاہر تو توڑنا پھر ظاہر ہے کہ میساق میں تو آپ کے بھی بینیفٹس جڑے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مساق میں بھی بندے ہوئے ہیں اور آپ گریلا وار بھی کریں اس لیے مولانا مدودی نے مخالفت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کو اپنی فوجیں کشمیر میں داخل نہیں کرنی چاہیے یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جہاد نہ کریں وہ کہتے تھے آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ بندے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر اور اندر خانے آپ نے گوریلا وار شروع کی ہوئی ہے اور وہ گوریلا وار دیکھ لیں پاکستان کے گاٹے کیسے فٹ ہوئی ہے آج ایف ٹی ایف ہے ایک زمانہ تھا جو چیز ہماری پالیسی تھی آج وہ خود ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا جرم عظیم ہے اور ہم آدھا نہیں کریں گے تو پیڑے نتیجے تو قرآن سونت کی روشنی میں تو وہ اس وقت بھی غلط تھا اللہ کے فضل سے جو میری پہلی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس وقت تک گورنمنٹ پالیسی وہی تھی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں پاکستان کی طرف سے مجاہدین نہیں جانے چاہیے اس وقت نیا نیا وہاں سے انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنے گریلا وار لانچ کر دی تھی انڈیا نے ہماری تو, تو ختم ہو گئی ہے ان کی ابھی تک جاری ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا غلط ریزلٹ نکلا نا تو اللہ تعالی ہمارا جس قوم کے ساتھ تمہارا مساک ہے پھر وہاں پہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تم نے پھر ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی بلکہ عہد کی پاسداری کرنی ہے اور اگر ان کی مدد کرنی ہے پھر تمہیں پہلے اعلانیہ عہد توڑنا پڑے گا پھر اعلانیہ عہد توڑنے میں یہ نہ, نہ ہو کہ چار بندوں کو بچاتے ہوئے چار کروڑ لوگوں کی زندگی آپ سٹیک پہ لگا دیں یہی ہماری زیادہ تنظیمیں کرتی ہیں نا وہاں کام ڈال کے رہی ہیں اور یہ گوریلا وار کر کے باہر آ جاتے تھے وہاں ہزاروں مسلمانوں کی زندگی مشکل میں تھے وہ تو ہم سے پوچھیں نا آپ وہاں کے کشمیر کے لوگ ان مجاہدین کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں انورٹیڈ کام میں تو یہ کہنا آسان ہے بائیس کروڑ عوام کی لائف تو آپ اسٹیک میں نہیں لگا سکتے بائیس لاکھ کے لیے بھی تو یہ دیکھ لیں قرآن بالکل عقل کے مطابق چل رہا ہے کہ جو واقعی سمجھ آنے والی بات ہے واللہ بما بیما تعم اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو و لدھی نہ کفرو اور جنہوں نے کفر اختیار کیا بآم اولیا او بات وہ بعض باز, باز کے دشمن دوست ہے یعنی جس طرح مسلمان آپس میں دوست ہیں اس طریقے سے کافر بھی اپنی کاز کے اندر بعض باز, باز کے دوست ہیں اللہ تف علو تک فتن تن فل کبیر اگر اے مسلمانوں تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا یعنی اب کچھ چیزیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی کہ یار ہم مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کریں تو کس نے منع کیا ہے؟ پہلے آپ میثاق توڑیں نہیں میساق توڑنے میں تو ہمارے لیے نئے پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ اس معاملے میں صبر کریں گے یعنی بیک وقت دو طرف نہیں کھیلا جا سکتا اسی کو میں میں نے بتایا تھا ابوداؤد اور تین کے اندر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ اور رومن امپائر کا ایک معاہدہ تھا ان کے دورے مروکیت میں اور وہ معاہدہ پورا ہونے سے پہلے علاقے بارڈر کے اوپر فوجیں بٹھا دی کہ یہ جیسے معاہدہ پورا ہوگا ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو وہاں پہ ایک صحابی گھوڑے کو ایڈی لگا کے آگے آئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام نے منع فرمایا اور قرآن میں وہ آیات بھی گزر چکی سورت الفال کہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ الانیا معاہدے کو توڑیں گے اور پھر ان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے انہیں بھی موقع دیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ بچارے تو شام تک یہ سمجھے ہوئے کہ ہمارا ان کا مساق ہے اور اب رینیو ہونا ہے رینیو کرنے کی بجائے آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا تو یہ اسلام میں یعنی اسلام میں جنگ کے بھی قوانین ہے یہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہ سرکار محبت اور جنگ میں بھی وہی کچھ جائز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باؤنڈریز کے اندر ادروائز وہ نجائز تصور کیا جائے گا تو وہی اللہ تعالی مارا ہے کہ اگر تم میرے احکامات میں عمل نہیں کرو گے تو دیکھو فتنا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا زمین میں وہ آمنوا دین اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ ہجرت کی وہ جاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کی کوشش میں یعنی دین کے لیے ایفٹ پٹ کرنا بھی ہے اور اس کا الٹیمیٹ جو سب سے بڑا کلائمیکس ہے سمم بونم اسلام کا وہ قتال یعنی اپنی جان بھی دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا اے مسلمانوں کے خلاف نہیں کافروں کے خلاف وہ بھی میدان جنگ میں عام حالت میں نہیں ودین آ سرو اور جنہوں نے ان کی آو بھگت کی ان کو ریسیو کیا اور ان کی مدد کی اولائکہم اکم حقا تو ایسے لوگ ہیں حقیقتن مسلمان جو سورت ان انفال کے اسٹارٹ میں آیا تھا اب یہ کنکلوژن بھی اسی طرف ہو رہی ہے کہ سچا کٹر مسلمان وہ ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مدد کرے یا پھر وہ مسلمان کے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں لہم مغفرت اور رزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں الدین امن اور جو ایمان لائے ان کے بعد وہ اور انہیں بعد میں وہ بھی ہجرت کر لیں وہ جاہدو اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں فا من تو پس وہ لوگ بھی ان میں شمار کیے جائیں گے یعنی اس میں تسلی ہے کہ جو لیٹ کمرز ہیں انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اون فضیرت اٹھ گئی نہیں البتہ فتح مکہ کے بعد حضور نے کہا تھا اب ہجرت قیامت تک کے لیے ختم ہے آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھیں اچھا عام بندے کو نہیں سمجھ آتی یہ حضور کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے ہجرت ختم ہو گئی ہجرت تو ابھی بھی ہو رہی ہے یعنی وہ والی ہجرت جس کے فضائل قرآن میں آئے تھے نا کہ مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے دوسرے مسلمانوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کی فرض کردہ ہجرت کے اوپر لبئی کہا یہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے حجرت ختم ہو چکی ہے کیوں مہاجر ہونا اس وقت ایک ٹائٹل تھا کہ یہ مہاجر تھا ابھی ہے اور جنہوں نے ڈبل ہجرت کی بھی تھی ان کی زیادہ عزت تھی ہجرت حبشا اور ہجرت مدینہ ٹھیک ہے دیکھ لیں یار یعنی یہ ڈبل ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں دی ٹھیک ہے دین کے لیے قربانیاں دی اور بعد میں انہی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے تو وہ جو ڈبل ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے فخریہ کا کرتے تھے کہ ہم لوگ ڈبل ہجرت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑا اب جو فتح مکہ کے بعد طلقات تھے یا مسلمان ہوئے معافی مانگ کے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ نشانے آدر مل جائے تو وہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف آنا شروع ہو گئے تاکہ یہ ٹائٹل ہمیں بھی مل جائے تو نبی فتح مکہ مہاجر نہیں ڈکلیئر ہوگا ویسے کوئی ہجرت کر لے کس نے اپنے نام لکھنا ہے ہاں لیکن یہ اللہ کے نزدیک مہاجر نہیں شمار ہوگا بے شک ہجرت کر بھی لے اب آپ کو دیجیے سمجھ آئے گی جو نبیل اسلام فرمایا کہ اب جو ہے وہ قیامت تک ہجرت کوئی نہیں ہے وہ نبی اسلام ان کو بتا رہے تھے کیونکہ بعد میں تو آپ کو پتا عزت عمر کے دور میں تو پھر یعنی جب اللہ تعالی نے غصہ دی مسلمانوں کو تو پھر وظیفے بھی اسی حساب سے لگے تھے کہ مہاجرین کون ہے فتح مکہ سے کون پہلے مسلمان ہوئے کون جو ہے مسلاء دھیبیا سے پہلے مسلمان ہوئے عزرت عمر تو پھر پورے پلانر تھے نا انہوں نے پوری وہ ڈوین کی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اسی لیے جو بعد کے جو لوگ تھے وہ پھر بڑے یعنی اس چیز کا غصہ کھاتے تھے کہ یار اب ان غلاموں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور یہ ہمارے سینئر ہوں گے ہم ان کے پیچھے اب جونیئر ہوں گے لیکن وہ تو یہ تو دنیا کا کرائٹیریا ہے نا اللہ کے نزدیک تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم اللہ اطخا حکم ہے تو اللہ تو مارا کہ ہاں اب بھی جو ہجرت کر لے یعنی یہ بات ہو رہی ہے غزب بدر کے فوراً بات یہ اس وقت کی بات ہے یعنی ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر ڈکلیئر کروا سکتے ہو وام ابا دم اولا بآل فی کتاب اللہ البتہ جو رشتہ داری والا معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت کا ذکر کر رہا ہے نا اس کے ساتھ یہ چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جو رحمی رشتے ہیں نا یعنی جو خون کی رشتہ داری ہیں وہ ٹاپ پراورٹی پہ ہیں کہ وہ اہل ایمان ہو یہ ذہن میں رکھئے گا یعنی ایک مؤمن ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے اس کا حق اس مؤمن کی نسبت آپ پر زیادہ ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے یہ نہ ہو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے لوگوں نے باہر جاریاں لگائی ہوتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ لوگوں اور دوستوں کی بہنوں کے گھر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ ابھی بھی جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں نا ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہے جو رحمی رشتے ہیں آپ کے ان کی پرائرٹی ہے یعنی ایمان کے ساتھ اگر ایمان نہیں پھر تو ختم وہ بخاری مسلم حدیث ہے کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا یعنی اگر کسی کے ماں باپ کافر ہے نا تو اس کی وراثت مسلمان کو نہیں ملے گی ہمیں تو اب کتنے سوال آتے ہیں اب کتنے ہندو ماشاء اللہ مسلمان ہوئے ہیں انڈیا میں اس دعوت حق کی وجہ سے وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ جی اب ہمارے والدین جو ہیں وہ تو کافر ہیں اور ہم سے ابھی بھی اتنی محبت کرتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کی جداد ہمیں نہیں ملے گی البتہ انڈیا کے قانون کے تحت تو ہمیں ملے گی تو ہم کیا کریں تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو حبا کر دیں. آپ کو گفٹ دیتے ہیں نبی اسلام نے تو کافروں سے بھی تحفے قبول کیے وارث نہیں ہو سکتے وہ ہم اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے تو اپنی زندگی میں آپ کو گفٹ کرتے دیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے پھر تو اس کے اوپر کوئی شرع حکم بھی نہیں لگے گا اور ایک اور حدیث ہے جامعہ تر کے اندر سنبی سن دعود کے اندر کہ جو قاتل ہے وہ اپنے مختول کا وارث نہیں ہوگا یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اب وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا اس کے مال کا یعنی کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دے کہ میں نے اب جداد ہتیانی ہے تو اسلام کی روح سے وہ اپنے باپ کی جداد کا وارث ہو ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے باپ کو قتل کیا یا بھائی کو قتل کیا لیکن ناراضگی کے اوپر کوئی باپ اپنی اولاد کو آک نہیں کر سکتا کوئی اولاد اپنے باپ کو فارغ نہیں کر سکتی وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا دو وجوہات کی بنا پہ یہ معاملہ ڈسٹرب ہوگا نمبر ون کفر اور اسلام کا فرق ہو جائے اور نمبر ٹو کاتر اور مخدود والا معاملہ آ جائے پھر وہ اس سے آپ بردار ہو جائیں گے ان اللہ بک الشعین علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بس اس کے اوپر کنکلوژن اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے اوپر چیک اللہ کی ذات ہے اللہ کے علم ہے کس نے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی ہے اور کس نے معاشرے کی شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو لے کے چلا یہ دنیا میں تو کوئی لبادہ اوڑ سکتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تو فیصلے کرنے ہیں دلوں کے اوپر جو مسلم شیب حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم ہے ایون آپ دیکھ لیں فرشتے کتنی نیکیاں لکھیں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک کاری کو ایک شہید کو اور ایک سخی کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو نعمتیں گنوائے گا اور اینڈ پہ پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا شہید کہ جان دے دی اللہ فرمائے گا جان نے اس لیے دی تھی کہ تجھے لوگ بہادر کے ہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہو گئی آندا منہ کر کے جہنم میں اب فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہے اسی لیے وہ شہید کے طور پہ پیش ہو رہا ہے اصل حساب کتاب وہ ہے جو اللہ کے علم ہے فرشتوں نے تو ظاہر اعمال کے اوپر فیصلہ کرنا فرشتوں نے تو اسے صحیح لکھا ہے کہ اس کے اتنے دسترخوان چلتے تھے اس نے اتنی بیواؤں کا خرچہ لگایا ہوا تھا ملٹیپلائیڈ بائی اتنے اور اتنے یہ نئے کیے اللہ تعالیٰ اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا فرشتوں نے بھی اشتہارات پڑھ کے لکھا ہوگا کہ یہ استاذ العلماء ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے وہ امام المفسرین اور امام المناظرین اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ طرف گا تو نے اس لیے یہ علم کا تدریس کا سلسلہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ تجھے کہیں کہ یہ بڑا علم والا ہے تو تینوں کو اوندا مو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا بولے باللہ تعالیٰ